اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے یہ تو چھپا رہے ہیں دنیا میں نے انہوں نے شرک کیا یہاں کیا کریں مشرقی نہ ہمارے رب ہم مشرک تھے ہی نہیں ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں حقیقت کا اظہار تھوڑی ہے بدائی ایسا لگتا ہے جیسے آئےت کریما یہ آئےت کریما اس آئےت کریما سے ٹکرا رہی ہے معارض ہے اس کی لیکن ایسا نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ جب تک زبان پر مہر نہیں لگائی جائے گی تب تک یہ شرارت کریں گے زبان پر جب مہر لگا دی جائے گی تب حقیقت کا اظہار کریں گے تب وہاں جھوٹ پہ نہیں بول پائیں گے لہٰذا آپ دونوں آیتوں میں کوئی تعارف نہیں ہے جیسے یاسین میں اللہ تبارک نے جلوم آج کے دن ہم ان کے زبانوں کے اوپر ان کے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے اور ہم سے کلام کریں گے ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے ان کے پیر گواہی دیں گے ان کے پیر. دنیا میں جو کر کے آئے تشدد مقامی یکسی بدھ جو کسب کر کے آئے ہیں جو کام کر کے آئے ہیں ان کے پیر گواہی دیں گے ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے تو اب دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں رہا کہ جب تک زبان پر مہر نہیں لگائی جائے گی تب تک تو یہ جھوٹ بول لیں گے لیکن جیسے ہی زبان کے اوپر مہر لگا دی جائے گی ولا تمون اللہ حدیثہ تو اب یہ کوئی بھی بات اللہ سے نہیں چھپا پائیں گے دادا دونوں تو میں کوئی تعرض نہیں ہے آگے ایک اور حقیقت بیان کی جا رہی ہے توحیدی کے تعلق سے کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کو پگارتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پکار ان تک پہنچا وہ سن رہے ہیں اللہ نے فرمایا انجیب البین اللہ حکما نہیں ارے جواب تو وہ دیتے جو سنتے ہیں. کیا ترجمہ ہو اس کا؟ انما یس تجیب السما یب عصوم اللہ تم بلجاؤن <يُرْجَعُونَ> ارے جواب تو وہ دیتے ہیں بگڑی تو وہ بناتے ہیں مدد کو تو وہ آتے ہیں فریاد رسی تو وہ کرتے مشکل کشائی تو وہ کرتے دستگیری تو وہ کرتے جو سنتے ہیں یہاں معاملہ یہ ہے کہ مردے تو سنتے ہی نہیں ہیں ول مؤتا اللہ تم اللہ تبارک و تعالی ان کو قیامت کے دن اٹھائے گا اور اس کی طرف بولا اٹھائے جائیں گے اس کا مطلب وہ سنتے ہی نہیں جب سنتے ہی نہیں تو تمہارا کیا بنا لیں گے اور کیا بگاڑ لیں گے جواب تو وہی دیتا ہے بگڑی تو وہی بناتا ہے جو سنے یا معاملہ یہ کہ سنتے ہی نہیں ہے قرآن حکیم کی آج بتا رہی ہے اس کے بعد توحید کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ انسان کے لاشعور میں لاشعور کی گہرائیوں میں کسی کے کانشئنس میں رہتی ہے کسی کے سب کانشنس میں رہتی ہے یعنی توحید انسان کی فطرت ہے اور یہیں نقطہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ خیر جو ہے یہ انسان کی فطرت ہے خراب چیزیں باہر سے آتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کے سامنے ہوگی جسے مام میں بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجنائز ملا ہے کہ کل علی فطرت کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے ماں یہودی نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھائی لے کر پیدا ہوتا ہے برائی باہر سے آتی ہے تبھی تو مطلب صحیح ہوگا اس آتے کریمہ کا لقب خلق نل انسان ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں بنایا ہے یعنی پیدا ہوتا تو خیر لے کر آتا برا بنتا ہے تو بات برائی سے آتی ہے اور خیر اندر سے موجود ہوتا ہے توحید انسان کے میں ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ قرآن بولتا ہے فرمایا گیا کہ الست میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور قیامت تک جتنی بھی ان کی اولادیں آنے والی تھی ضروریت آنے والی تھی سب کو نکال لیا اور سب کو شعور دیا عقل دیا اور پوچھا بے ربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں بتائیے عہد ال کے اندر ہم سے یہ وعدہ لیا گیا اور ہم وعدہ کر چکے ہیں کالو بالا سب لوگوں نے ہم لوگ بھی وہاں تھے ہم سب نے ایک گواہی دی تھی کہ تو ہمارا رب ہے تو ہمارا معبود ہے تو گویا ہمارے سب کانشیس میں ہماری روح کی گہرائیوں میں ہماری فطرت میں توحید داخل ہے اور جانتے ہیں کہ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ انسان مصیبت کے وقت تمام معبودوں کو بھول جاتا ہے صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ یاد رہتا ہے وہی بات یہاں کہی کہ جا رہی ہے بلکہ یا بلکہ تم اسی کو پکارتے ہو یہ ہے ترجمہ اس بلکہ بلکہ تم اسی کو پکارتے ہو اس آیت کریمہ کا شاہ نزول مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن آٹھ ہجری کے اندر جب مکہ فتح کیا تو اس وقت ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرما ایمان نہیں لائے تھے اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ لشکر کے ساتھ مکت المکرمہ میں داخل ہو گئے تو اکرما وہاں سے بھاگ نکلے انہیں دریا پار کر کے اس طرف جانا تھا کشتی میں جب سوار ہوئے کشتی جب چلنے لگی بیچ بھور میں جب پہنچی تو کشتی ڈول ہونے لگی بھور میں گرداب میں پھنس گئی جتنے بھی مشرقین اس کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے اپنے معبودوں کو پکارنا شروع کر دیا تمام مابودا نے بات تھا لیکن کشتی اب ڈوبی کہ تب ڈوبی کوئی معبود باطل انہیں بچانے کے لیے نہیں آیا دستگیری کے لیے نہیں آیا تو اچانک ان میں سے کسی نے کہا کہ اب تو ہم اپنے معبودان باطلا کو پکارتے پکارتے تھک گئے اور اب لگتا ہے کہ ہم سب ڈوب جائیں گے لاؤ محمد سے خدا کو پکار کر دیکھتے ہیں جیسے ہی انہوں نے اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارا فوراً بھمر نے گرداب نے کشتی کو چھوڑ دیا اور کشتی ساحل کو الگ ہی حضرت اکرما رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کا سبب یہ واقعہ بنا اب دیکھیے آپ کہ توحید انسان کے شعور میں موجود ہے انسان کے لاشعور میں ہے شعور کی گہرائیوں میں لاشعور کی گہرائیوں میں موجود ہے اور مصیبت کے وقت صرف خدا ہی یاد آتا ہے یا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کبارکتعالیٰ صرف ایک ہے وہی دستگیر ہے وہی مشکل کشا ہے وہی بندہ نواز ہے وہی غریب نواز ہے وہی غوث ہے وہی فریادرس ہے وہی سب کچھ ہے اس کے بعد امریکہ اور یورپ والوں کے لیے ایک لمحے فکر ایک آیت کریمہ کے اندر کہ جب کوئی قوم ترقی اور خوشحالی کے سریا پر پہنچ جاتی ہے ترقی اور خوشحالی کی انتہا پر پہنچ جاتی ہے تو اسے تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے ذرا آیت کریما دیکھیے فلما نسو کرو بھی یہ بچوں کو یہاں سے اٹھا دیجیے ڈسٹرب کر رہے ہیں بچے چلے جاؤ ہٹ جاؤ چلو نکل جاؤ یہاں سے دونوں بچوں کو ہٹا دو فلم نسوا روبی فتح ابوابکن فعیدہ فقتی فرمایا گیا کہ جس چیز کو انہیں دیا گیا تھا کہ یہ اس کو نگاہ میں رکھیں جس چیز کی نے نصیحت کی گئی تھی جب یہ اس چیز کو بھول گئے اور نافرمانیاں کرنے لگے تو جب نافرمانیاں کرنے لگے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے تھا سزا دینا چاہیے تھا نا لیکن میں جب یہ نافرمانیاں کرنے لگے تو فتح علیہ ابوا بک کل تو ہم نے ان کے لیے ہر دروازے کھول دیے نافرمانی پر انہیں تباہ کر دینا تھا نا لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے جس بات کی نے نصیحت کی گئی تھی اس کو یہ بھول گئے تو پتا علیہم عالم کل شی تو ہم نے ان کے لیے تمام دروازے کھول دیے یعنی یہ ترقی اور خوشحالی کی انتہا کو پہنچ گئے تمام طرف سے دولت کی ریل پیل ہو گئی پھر کیا ہوا اقدنا ہوں بخت تو جو انہیں ملا تھا اس پر وہ ناش کرنے لگے اچانک ہم نے ان کو پکڑا اور حیران رہ گئے اس کی مثال کیسے ہے اس کو سمجھیں ایک شخص جاتا ہے بازار سے ایک توتا خرید کر لاتا ہے اسے پنجرے میں رکھ دیتا ہے پنجرے میں اسے کیا دیتا ہے پیرو دیتا ہے چیکو دیتا ہے مرچیں دیتا ہے گلاب جامن دیتا ہے یہ نعمتیں ہیں جو پجرے میں صاحب خانہ توتے کو دے رہا ہے بتاؤ کو پجرے کے اندر یہ جو نعمتیں دی جا رہی ہے صاحب خانہ کی طرف سے دل کی رضامندی کے ساتھ ہے کہ نہیں دل کی رضامندی کے ساتھ ہے خوشی خوشی دے رہا ہے وہ اس لیے کہ خرید کر تو وہی لایا ہے نا اچھا گھر میں چوہا ہے بہت ہی بدماش اور بڑا شریر چوہا ہے کہیں بھی کوئی سامان رکھ دو جا کر کے اس کو کھا لیتا ہے یا خراب کر دیتا ہے کہیں بھی کپڑا لٹکا ہوا جا کر کے کاٹ دیتا ہے صاحب خانہ غصے میں آتا ہے اور ایک پنجرہ لے کر کے آتا ہے اور اس پنجرے کا دروازہ کھول کر کے اس کے اندر وہی چیزیں رکھتا ہے جو توتے کو دے رہا ہے گلاب جامن اس کے اندر رکھ دیتا ہے اس کے اندر پیرو رکھ دیتا ہے اس کے اندر چیکو رکھ دیتا ہے اب چوہا آتا ہے دیکھتا ہے کیا قسم قسم کی چیزیں اندر رکھی ہوئی ہیں جیسے ہی اب اس وقت چوہے کی کیا حالت ہوتی ہے پریشان ہو جاتا ہے نکلو تو کدھر نکلو پھنس جاتا ہے کسی طرف نکل نہیں سکتا اب بچے کیا ہے اسے باہر لے جا کر کے اوپر سے ایسے ایسے مارتے ہیں یہاں تک کہ مارتے مارتے کھجان نکال لیتے ختم کر دیتے ہیں اس کو ایسے ہی اللہ تبارک کو تعالا جب کسی کے اوپر خفا ہوتا ہے تو اسے خوشحالی دے دیتا ہے ترقی دے دیتا ہے ترقی کے میرات کے اوپر پہنچا دیتا ہے خوشحالی کی انتہا پر پہنچا دیتا ہے اور اس کے بعد وہ لوگ جب اس میں مگن ہو جاتے ہیں تو اچانک اسی طرح پکڑ لیا جاتا ہے ان کو جیسے اس چوہے کو پکڑ لیا گیا ہے تو آدمی یہ نہ سمجھے کہ خوشحالی ہو رہی ہے ترقی دنوں رات ہو رہی ہے اب اس ترقی اور خوشحالی کا مطلب یہ ہے کہ ہم آزاد ہیں دنیا کے اندر ہر چیز کرنے کے لیے نائے. بلکہ یہ ترقی اور خوشحالی کہیں کسی تباہی کا پیش خیمہ نہ ہو امریکہ اور یورپ ذرا متربے ہو جائیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ترقی اور خوشحالی کے اعلی مقام کے اوپر پہنچ گئے ہیں اور اس پر وہ نازا ہیں شاداں اور فرح ہیں سوچنا چاہیے ان کو کہ یہ خوشحالی ہماری تباہی کا پیش خیمہ تو نہیں اس لیے کہ اگلی آیت وہی ہے فقت یا تو ظالم قوموں کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے الحمد للہ رب العالمین اور تمام تعریف ہے رب العالمین کے لیے خوشحالی اور ترقی کے بعد ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے کسی کو دیکھو کہ وہ خوشحال ہے ترقی یافتہ ہے مت سمجھو کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس پر خوش ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ترقی اور خوشحالی کسی تباہی کا پیش قید ہو بڑی عجیب و غریب بات ہے بہت ہی عجیب ہے اس کے بعد ایک شبہ کا جواب دیا جا رہا شبہ یہ کہ ایک انسان کی زندگی کے ہر ہر لمحے کا ریکارڈ ممکن کیسے ہے اندھیرے میں ہوتا ہے اجالے میں ہوتا ہے خلوت میں ہوتا ہے جلوت میں ہوتا ہے بازار میں ہوتا ہے آخر اس کی زندگی کے ہر ہر لمحے کا ریکارڈ کیسے ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے پاس غیب کے خزانے ہیں غیب کی کنجیاں مفات الغیب اور غیب کی کنجیاں کتنی ہیں لا اس کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے اچھا و محفل بربل بہر خشکی اور تری میں کیا کیا چیزیں ہیں سب کا علم ہے اسے کیا بات ہے ولم فل نگاہ ہے کیا علم ہے ویالم بربل بہر ہر چیز جو خشکی میں ہے چھوٹی بڑی جو تری میں ہے چھوٹی بڑی سب کا علم اسے ہے علم کا عالم تو یہ ہے مماس پیڑ سے جو پتا گرا سوکھا اسے معلوم ہے پیلا ہو کر کے گرا اسے معلوم ہرا ہی گر گیا اسے معلوم والا زمین کی تاریخوں کے اندر کوئی دانا کہاں پڑا ہوا ہے ساری چیزیں اللہ کی کتاب مبین کتاب مبین کے اندر ریکارڈڈ ہیں سب موجود ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک وقت تالا کے پاس اس کائنات کی کرونولوجی ہے کرونولوجی جانے کی کو بولتے ہیں انگریزی میں کرونولوجی یعنی تاریخ کا سلسلہ کرونولوجی اس, اس علم کو کہتے ہیں جس میں تاریخ کے تاریخی واقعات کا سلسلہ وار اندراج ہو کسی جگہ پر اس کو کہتے ہیں کرونولوجی قرآن حکیم بتاتا ہے کہ اس کائنات کی کرونولوجی ہمارے پاس ہے دنیا کی ہر شے جس شے کی تخلیق ہم نے کی ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس مکمل ریکارڈ موجود ہے اب ظاہر ہے کہ جب اس کے پاس ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے اس کائنات کی کرونالوجی موجود ہے تو پھر اس بات میں شک و شبہ کیا کہ کی ایک انسان کی زندگی کے لمحے لمحے کا ریکارڈ کیسے ممکن ہے اور کمپیوٹر کی ایجاد نے انٹرنیٹ کی ایجاد نے تو اس مسئلے کو سمجھنا بہت ہی آسان کر دیا ہے کہ ایک آدمی کی زندگی کے لمحے لمحے کو کیسے ریکارڈڈ کیا جا سکتا ہے جی حقیقت ہے جو چودہ سو سال پہلے موبین ایک ایک سب کچھ موجود ہے کرونالوجی ہمارے پاس ہے اس کے بعد باس بادل موت پر ایک بڑی سادی دلیل دی جا رہی ہے وہ اللہ دیتا وقفہ رات میں اللہ تم کو موت دے دیتا ہے یعنی تمہارے آواز معطل ہو جاتے ہیں یہ ایک موت ہی تو ہے اب اللہ استعلال کیسا کرتا ہے دیکھیے کتنی پیاری دلیل ہے کہ ایک مختصر موت ہے نید نیب ایک مختصر موت ہے اور اس کے بعد ایک مختصر بیداری ہے ارے بھائی بارہ گھنٹے تم سوتے ہو بارہ گھنٹے جاگتے ہو تو بارہ گھنٹے یہ جو سونا ہے یہ مختصر موت ہے اور بارہ گھنٹے کی جو بیداری ہے یہ مختصر زندگی ہے تو باس بادل موت کا نظارہ تو روز تم کر رہے ہو نیچ ایک مختصر موت اور بیداری ہے ایک مختصر زندگی تو مرنے کے بعد ایسا کیوں نہیں سمجھتے کہ ایک لمبی نید ہو اور لمبی نیت کے بعد ایک لمبی بیداری ہو جو کبھی ختم ہونے والی نہ ہو کتنی شاندار دلیل ہے وہ وہ لے ایک آرزی موت کا اور ایک آرزی بیداری کا سلسلہ تو روز دیکھ رہے ہو ایک لمبی موت اور ایک لمبی نید کے بعد ایک لمبی بیداری امپاسبل کیسے ہے ہے اس کا نظارہ تو تم روز کرتے ہو یہ باس بادل موت پر بڑی پیری دلیل دی گئی اس کے بعد فرمایا گیا وزری لوین تخدین بولا ہم مگرر تم اٹھایا تھی ان لوگوں کو آپ چھوڑ دیں ان کے قریب بھی نہ جائیں جنہوں نے دین کو لہو لائٹ بنا لیا ہے دین کو لہو لائٹ بنانے کا کیا مطلب ہے حدیث کچھ کہہ رہی ہے مانا کچھ بتایا جا رہا ہے حدیث کمزور ہے زبردستی اس کے اوپر عمل کرایا جا رہا ہے یہ دین کے ساتھ کھلواڑ ہے قرآن حکیم کوئی عقیدہ بیان کرتا ہے اور یہ کوئی عقیدہ بیان کر رہے ہیں حدیث کوئی چیز پیش کر رہی ہے یہ کوئی نئی چیز بتا رہے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر ایک صاحب ہے نا جن کا کام یہی ہے جن کا کام یہی ہے کہ وہ گھما پھرا کر کے ایک صحیح بات کو حقیقت سے دور کر دیں اور اپنی بات ثابت کریں ان کا کام ہی یہی ہے بخاری شریف کی جی کبھی تفسیر کرتے ہیں وہ کبھی قرآن حکیم کی تفسیر کرتے ہیں کبھی کسی موضوعوں پر گفتگو کرتے ہیں اور گھوم پھر کر کے وہ قرآن و حدیث دونوں سے ہٹے ہوئے ہیں انہوں نے قرآن و حدیث کو لہو لئی بنا, بنا لیا ہے کھیل بنا لیا ہے وزر اللہ تخدین ایسے لوگوں کو آپ چھوڑ دیجئے جنہوں نے دین کو کھیل بنا لیا ہے کھیلتے ہیں اس سے قرآن سے کھیلتے ہیں من مانا م... مانا اسے پہناتے ہیں اور حدیث کی من مانی تعویل کرتے ہیں نئی نئی مرادات بیان کرتے ہیں جو اللہ کی مراد نہیں جو رسول کی مراد نہیں یہ قرآن کے ساتھ کھیل کرنا ہے حدیث کو لہو لہف بنا لینا ہے ایسے لوگوں کو آپ چھوڑ دیجیے قرآن کیوں کہ ایسا کیوں کرتا ہے آدمی دین کو کھیل کیوں بناتا ہے وجہ کیا ہے اس کی وہ غربل ہے آپ دنیا پیٹ کے لیے صرف پیٹ کے لیے ایسے پیٹ پجاری شکم پرست لوگ اس دنیا کے اندر موجود ہیں جنہوں نے اپنی شکم پرستی کے لیے دین کو لاہول بنا لیا ہے دنیا ملنی چاہیے چاہے ہمیں قرآن کو توڑنا مروڑنا پڑے یا حبیض کو توڑنا ملوڑنا پڑے اپنا مسلک ثابت ہو ایسے لوگوں نے دین کو کھلواڑ بنا لیا ہے ایسے لوگوں کو چھوڑ دیجیے دنیا آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجیے جنہوں نے دین کو لہو لیا ہے کھیل اور تماشا بنا دیا ہے اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے یعنی ایسا یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ انہیں دنیا پیاری ہے آخرت پیاری نہیں ہے اور دین کو لہو لعب کھیل کود بنانے کا ایک اور مطلب ہے ناچنا کودنا ڈانس کرنا تالیاں بجانا یہ سب کب ہوتا ہے مثلا ارس نکل رہا ہے ناچ رہے ہیں ناچ رہے ہیں یہ دین کو کھلواڑ بنانا ہوا کوالیاں ہو رہی ہیں ڈھول تاشے بج رہے جھوم جھوم کر کے شرکیا اشار پڑے جا رہے ہیں یہ دین کو کھلواڑ بنانا ہوا یہ لہولائی بھی تو ہے کھیلنا کودنا ناچنا گانا بجانا ڈھول بجانا واحد باتیں کرنا یہ ساری چیزیں لہولائی کے دائرے میں آ گئی ایسے لوگوں کو چھوڑ دیجئے آپ جنہوں نے دین کو لاہولائف بنا لیا ہے اور اس کے پیچھے صرف اور صرف دنیا پرستی ہے قوالوں کو اگر پیسہ نہ ملے قوالی گائیں گے بڑی بڑی درگاہوں پر جاتے ہیں گلا پھاڑ پھاڑ کر کے چیختے ہیں بنیاد کیا ہوتی ہے پیسہ ملے بس شکم پرستی اس کے پیچھے حقیقت کو کرنے کے پیچھے صرف شکم پرستی ابھی نظرانے بند ہو جائیں ابھی چڑھا پہ بند ہو جائیں دیکھیے سارے کے سارے مزار خالی ہو جائیں غیر اللہ کے جتنے بھی آستانے سب کے سب خالی ہو جائیں آباد کس وجہ سے ہیں نظر نیاز کی بنا پر یہ آستانے یہ آباد ہیں صرف اور صرف نظرانوں کی وجہ سے ابھی نظرانے بند ہو جائیں سارے آستان خالی اور ویران ہو جائیں گے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے یہاں سے انا کا قوم کا بھی ورم یہ معاملہ آج ہر اس بچے کے ساتھ پیش آتا ہے ہر اس نوجوان کے ساتھ پیش آتا ہے جسے حق بات کا علم ہو جاتا ہے اور حق کے راستے پر آ جاتا ہے اب اسے کیا کرنا ہے بتا دیا گیا یہاں آئٹکری میں دیکھیے تاریخ میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تارخ تھا لقب آزر تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں اس کا لقب ذکر فرمایا لقب آزر تھا نام تارخ تھا بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں آزر بت کا نام تھا اس بت پر اعتقاف یہی کرتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تو بت سے خاص نسبت کی وجہ سے اس کا نام بھی آزر پڑ گیا تھا بہرحال چاہے اس کا نام آزر رہا ہو چاہے لکب اس کا رہا ہو چاہے بت کا نام آزر رہا ہو اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کو آزر کہہ دیا گیا بہرحال یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا اس کا کام تھا بتوں کی پوجا کرنا بت بنانا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ باپ سے کہا تخدام علی کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے ان کو معبود کہتا ہے خزوسنا منا لیا انا کا وہی میں تجھ کو بھی گم رہی میں دیکھتا تو بھی گم رہا ہے اور تیری قوم بھی گم رہا ہے اللہ کتنا اسٹرکٹ معاملہ ہے دیکھیں آپ یعنی اگر حق بات کہنا ہو تو آپ سخت انداز میں بھی کہہ سکتے ہیں اور خاص طور سے توحید کے معاملے میں تو قطان کوئی رعایت نہیں ہے دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور باپ سے کس انداز سے بات کر رہے ہیں کہ تو تمراہ ہے اور تیری قوم بھی گمراہ ہے یعنی اگر باپ سے بھی بات کرنی ہو توحید کے معاملے میں تو سختی برتی جا سکتی ہے توحید ایسی چیز ہے باپ کو بھی حضرت ابراہیم اسلام گمراہ کہہ رہے ہیں کہ تو بھی گمراہ ہے اور تیری قوم بھی گمراہ ہے تو توحید کے معاملے میں اگر باپ سے بھی گفتگو کرنی ہو بھائی سے بھی گفتگو کرنی ہو ماں سے بھی گفتگو کرنی ہو تو کوئی رعایت نہ کی جائے اس لیے کہ اللہ کا حق مقدم ہے توحید کو کھول کر بنا, بیان کر دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ میں جس راستے پر ہوں وہ راستہ حق ہے تم جس راستے کے اوپر ہو وہ راستہ فلالت کا راستہ ہے تم گمراہ ہو صاف صاف کہا جا سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم کے اندر تین گروہوں سے واسطہ تھا ایک گروہ ستارہ پرست تھا ایک گروہ چاند پرست تھا اور ایک گروہ سورج پرست تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان تینوں مابودا باطلہ کا رد محسوس طریقے پر پریکٹیکل لوگوں کے سامنے پیش کیا ستارہ نکلا فلما جنا کال بڑی پیاری دلیل دی ہے کہ جب رات آ گئی دن ڈوب گیا ستارہ نکلا تو ستارے کو دیکھ کر کے قوم کے سامنے آپ نے فرمایا جو کیسا چمک یہ میرا رب ہے فلم آفالا جب وہ ڈوب گیا فرمایا کال اللہ حب الین ڈوبنے والے کو میں پسند نہیں کرتا ڈوبنے والا معبود نہیں ہو سکتا اس لیے کہ منفیل جو ہو متاثر جو ہو چمک رہا ہے ڈوب جائے اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی کے تابے ہے جو کسی کے تابے ہو جو ڈوب جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا اب بتائیے بابا مرشید پیر صاحب امام صاحب دنیا میں چل رہے تھے تو یہ اس ستارے کی طرح تھے جس طرح ستارہ چمکتا ہے آسمان مرنے کے بعد کہاں چلے گئے غائب ہو گئے نا چلے گئے جیسے وہ ستارہ ڈوب گیا تیسے یہ زمین کے اندر چلے گئے یہ بھی ڈوب گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ڈوبنے والا معبود نہیں ہو سکتا جیسے یہ ستارہ ڈوب گیا تو معبود نہیں ہوا یہ بابا بھی اب زمین میں چلے گئے قبر میں چلے گئے ڈوب گئے یہ بھی معبود نہیں ہو سکتے اس لیے کہ ڈوبنے والا معبود نہیں ہوتا شرک کی تردید میں جانتے ہیں سب سے بڑی دلیل کیا ہے موت یہ بتائیے کہ ہمارے نبی سے بڑا اس دنیا میں کوئی آیا اور آئے گا سوال ہی نہیں ہے لیکن آپ کا انتقال ہوا آپ کو نہلایا گیا کفن پہنایا گیا آپ کی نماز جنادہ پڑھی گئی آپ کے لیے قبر کھو دی گئی قبر میں آپ کو رکھا گیا اور قبر برابر کی گئی کیا پتا چلا پتا یہ چلا کہ نبی کو کچھ اختیار نہیں ہوتا مر گیا انتقال ہو گیا چاہے ولی کا چاہے نبی کا بے بس ہے وہ لوگ اس کو نہلائیں لوگ اس کو کپڑے پہنائیں لوگ اس کو اٹھا کر قبر تک لائیں لوگ اس کے لیے قبر کھود یہ تمام کی تمام چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ نبی بے اختیار ہوتا ہے ولی بھی مر جاتا ہے تو اس کو بھی ایسے کرنا پڑتا ہے نہلانا پڑتا ہے اس کے لیے قبر بھی پڑتی ہے اس کو اٹھا کر لے جانا پڑتا ہے وہ خود ہی قبر میں تھوڑی چلا جاتا اٹھا کر لے جانا پڑتا ہے دنیا میں اس کو اٹھا کر لے جا رہے اور جب زمین کے اندر چلا گیا تو سب کی بگڑی بنانے لگا کیسا باہیا تکلیدہ ہے قدر باہیا تک ہے دنیا میں نبی مجبور ہے کہ مجھے قبر تک لے جاؤ بلی مجبور ہے مجھے اٹھا کر قبر تک لے جاؤ مجھے نہلاؤ مجھے کفناؤ میری قبر برابر کرو سارے کسارے موہتاج دکھ رہے زمین کے اندر گئے سارے کسارے دینے لگے سارے کسارے دستگیری کرنے لگے تو موت یہ شرک کی تردید میں سب سے بہترین دلیل ہے آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا تو آپ نے فرمایا گلافلی جو ڈوب جائے اس کو میں پسند نہیں کرتا وہ معبود نہیں ہو سکتا اچھا چاند نکلا فلم خبر فلما لا والیل، والیل جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا کہ اگر میں اس کی اتباع کروں تو میں گرا ہو جاؤں گا یہ بھی ڈوب گیا یہ بھی معبود نہیں ہو سکتا یہ بھی متاثر ہے منفائل ہے اور اس کے بعد سورج نکلا فلما راشم تباذ غتن قال هاذر بی ها اے دیکھو کتنا بڑا ہے یہ تو سب سے بڑا ہے یہ میرا رب ہے میرا سب سے بڑا رب ہے فلما فلت قال یا قوم انی بریئ من ما کہا کہ دیکھو یہ بھی ڈوب گیا اب میں بری ہوں اس سے جس کا جن کو تم اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات میں شریک کرتے یعنی جو ڈوب جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو حجت سکھائی تھی یہ حجت آپ نے جب اپنی قوم کے سامنے پیش کی تو اس حجت کا جواب ان کے پاس نہیں تھا اللہ تبارک تبارکار نے حجت کی بات فرمائی ہے وہ حجت ہماری ہم نے ابراہیم کو حجت عطا فرمائی دی یہ دلیل جب آپ نے اپنی قوم کے سامنے رکھی قوم خاموش ہو گئی اس کے بعد الگ ترتیب تقریباً 18 انبیاء کرام کا نام بنام ذکر کیا گیا 18 انبیاء کرام کا نام ذکر کیا گیا اور اٹھارہ انبیاء کرام کا نام ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا ولو اشرکو یہ بڑے بڑے انبیاء جن کا نام یہاں گنایا گیا ہے اگر یہ بھی بفرد ماحول شرک کرتے تو اللہ بھی قانون تو ان کے سارے امال ہفت ہو جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام انبیاء کرام کا تذکرہ کرنے کے بعد ان کا نام ذکر کرنے کے بعد انبیاء کرام کا اس کے بعد یہ ذکر فرمانا اگر یہ بھی بفرد شرک کرتے تو سارے امال ہفت ہو جاتے اس سے شرک کی کباہت شناخت اور اس کا انتہائی ڈینجرس ہونا سمجھ میں آ جاتا ہے یہ تمام امال کو تباہ و برباد کرنے والی چیز ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک نے فرمایا کہ ہم تمام گنا بخش سکتے ہیں بڑے سے بڑا گنا لیکن شرک اتنا بڑا گنا ہے کہ شرک کرنے والے کے معافی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کی بخشی کا تو سوال ہی نہیں انائے کری میں شاہ بے شک اللہ ہر گنہگار کو بخش سکتا بڑے سے بڑے گنہگار کو معاف کر سکتا ہے لیکن مشرق کو تو معاف کرنے کا سوال ہی پتہ نہیں ہوتا مشرک ہماری کائنات کا میری حکومت کا باغی ہے وہ اس کے معاف کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور جہاں تک جنت کا معاملہ ہے جنت تو اس کو اوپر حرام ہے فَقَدْ حرم اللہ, جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اللہ نے اس کو اوپر جنت حرام کر دی ہے وہ ما اس کا ٹھکانہ تو صرف جاننا میں اتنی خطرناک شہر لہذا ہمیں قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے امال کم ہی ہوں چلے گا لیکن شرک کے بارے میں ہمیں بہت کیئر فل رہنا ہے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ زندگی میں دراتی آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا لہٰذا بہت کیئر فل رہنا ہے کہ کہیں ہماری زندگی میں کسی نائے سے شرک تو نہیں آ گیا ہے کوئی بھی گناہ ہو اللہ تبارک کو تعالیٰ نے معاف کرنے کا وعدہ فرمایا ہے معاف کر دے گا وہ اگر چاہے گا تو لیکن شرک کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں شرک کرنے والے کو اللہ تبارک تعالیٰ کبھی نہیں بخشے گا اس کے بعد اللہ نے اپنی توحید کی ایک اور دلیل دی ہے کہ بھلائی بتاؤ تم جب کسی جنگل میں پہنچتے ہو تو کیا بولتے ہو نعوذ سید ہادل وادی کسی وادی میں جب پہنچتے مشرقین تو کہتے کہ اس جنگل کے اس وادی کے سردار جن کی پناہ چاہتے ہیں دیکھو بھائی اس وادی میں جو جن رہتے ہیں ان کا جو سردار ہم اس کی پناہ چاہتے ہیں یعنی جنوں کی پوج... پوجا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رتھ فرماتے ہوئے کہا جانور جن وقال <وَخَلَقَهُم> انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا ہے بنا تو اللہ کی لینی چاہیے جنوں کی بنا لیتے جبکہ وہ مخلوق ہے اللہ نے انہیں پیدا فرمایا ہے اور جو مخلوق ہو وہ معبود نہیں ہو سکتی اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ خلق, وہ خلق اللہ نے ان کو پیدا کیا جو مخلوق ہو وہ معبود نہیں ہو سکتی اللہ تبارک و تعالی نے مشرقین کے اس عقیدہ کا رب فرمایا اور پھر عیسائیوں کا رب فرماتے ہوئے کہا بدیوس سماوات ولاح اللہ تک اللہ صاحبہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹا ہے اس کے تو کوئی بیوی ہی نہیں ہے اس لیے کہ بیٹے کے لیے بیوی ہونا ضروری ہے انا یا پون لہو اس کے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے ولم تقلّہ صاحبہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے جب اس کی بیوی نہیں تو بیٹا کہاں جائے گا یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی سنا گاڈ ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے اللہ خبر پتارا نہیں ساحت کریما کے اندر اس کا رس فرمایا ہے انا یا پون لہو اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے ولم تک اللہ پھر وقلا کا کل نشی کل نش اللہ تبارک تعلق ہے تو ہر چیز کو پیدا کیا ہے اللہ کے علاوہ جو کچھ اور سب مخلوق ہے اور مخلوق ہو وہ اللہ کے بیٹا کیسے ہو سکتی ہے کوئی بھی مخلوق اس کو بیٹا کیسے کہا جا سکتا ہے اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی ہے کہ یہ آنکھ ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کو ادراک نہیں کر سکتی یعنی ادراک کی نفی ہے روہیت کی نفی نہیں ہے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی کو دیکھا نہیں جا سکتا ہاں جنت میں جنتی اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کریں گے لیکن وہاں ادراک نہیں ہوگا وہاں بھی ادراک نہیں مکمل دیکھ لینا پورا کا پورا نہیں ایسے حدیث میں آتا ہے کہ تم اللہ کو اس طرح دیکھو گے جیسے چاند کو دیکھتے ہو چاند کیسا دکھتا ہے ایک تھالی کے برابر دکھتا ہے لیکن ایک تھالی کے برابر ہے وہ تو, تو پورا پورا ہے ہو. بہت بڑا پورا ہے ہو. لیکن دکھائی کیسے دیتا ہے ایک تھالی کی طرح دکھائی دیتا ہے ایسے ہی تم دیکھو گے تو ہمیں چاند کا ادراک نہیں ہوتا ہم چاند کو دیکھتے ہیں ادراک نہیں کرتے ایسے ہی اللہ تباروں کو تعالیٰ کو وہاں دیکھیں گے تو رویت کی نفی نہیں ادراک کی نفی ہے لاترکول افسار آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی بہو ادرک اب, اب ایک سوال پیدا ہوا کہ آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی وجہ کیوں نہیں دیکھ سکتی بتایا کہ بہو الطیف القبیر لطافت کی وجہ سے لطیف ہے اس وجہ سے وہ دکھائی نہیں دیتا جیسے ہوا لطیف ہے دکھائی نہیں دیتی یہاں موجود ہے ہوا لیکن ہم نہیں دیکھ سکتے اس کی لطافت کی وجہ سے ایسے ہی اللہ لطیف ہے اس وجہ سے نگاہ نگاہوں میں نہیں آ سکتا وہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنکھ کے اندر کچھ ایسی طاقت بھر دے گا ایسی دوسری بینائی کر دے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رویت ہو سکے گی اللہ تبارک کا دیدار ہو سکے گا حضرت موس علیہ السلام نے دنیا ہی میں کوہتور کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اللہ مجھے دکھا تو کیسا ہے رب رب اے میرے تو تو مجھے دکھا تو کیسا ہے میں تیرے کو دیکھوں اللہ نے فرمایا لن وہ آنکھیں تجھے ایتا نہیں ہوئی دنیا کے اندر تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا اور تو کیا دیکھے گا میں اپنی ہلکی سے ایک تجلی پہاڑ کے اس ٹکڑے کے اوپر ڈال رہا اگر پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر جائے تو مجھے دیکھ لے گا فلما جو اللہ نے اپنی تجلی پہاڑ کے اوپر ڈال رہا ہوں اگر پہاڑ اپنی جگہ رک جائے ٹھہر جائے تو دیکھ لے گا فلم جب جالح الدک کا اللہ سی تجلی پہاڑ برداشت نہیں کر سکا ریزا ریز ہو گیا اور دھماکے سے حضرت مسئلہ اسلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے مطالبہ کیا تھا انہوں نے اللہ کے دیکھنے کا اللہ نے فرمایا دنیا میں وہ تجھے عطا نہیں کی گئیں جو میرا دیدار کر سکے اسی طرح بعض لوگوں کا عقیدہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار سر کی آنکھوں سے کیا غلط عقیدہ یہ ایک گروہ ہے جو اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ آپ معراج میں جب گئے تو آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو بخاری کتاب تو میں ہے اور حضرت ابو ذر کی روایت جو مسلم کے اندر موجود ہے یہ دونوں روایتیں عقیدہ کا رد کرتی ہیں حضرت ابو ذر کی روایت کیا ہے, ہے. سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت ابو زر کے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں سے آنے کے بعد دریافت فرمایا دریافت کیا ہل رائی تھا رب آپ مہراج میں گئے تھے آپ نے اپنے, اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا آپ نے فرمایا قال نے فرمایا نور ان نارا. وہ تو نور ہے میں بھلا اس کو کہاں دیکھ سکتا ہوں دیکھے. حضرت ذر غفاری کی یہ روایت بتا رہی ہے کہ آپ نے مہراج کے اندر سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک کا دیدار نہیں کیا یہ روایت مسلم کی ہے بخاری شریف کی روایت کیا ہے وان من منحد ان محمد فقت وہ منحد دسکالم الغریف فقط کا خریف کی تبدیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں من دسک ان محمد جو آدمی تم سے یہ بیان کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا فقط کا جھوٹ بولتا ہے یہ کتاب و کی روایت ہے بخاری کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بتاتی ہے کہ جو آدمی تم سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے میراج میں اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار کیا فقط کرذب و کازب ہے وہ جھوٹا ہے وہ تو مسلم شریف کی روایت جو ابو ازر کے سے ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عہ کی روایت جو بخاری کتاب و میں یہ دونوں روایتیں بتاتی ہے کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار دنیا میں نہیں کر سکتا مرنے کے بعد جو جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ کا تبار جنت کے اندر ہوگا اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی ہے کہ یہ لوگ آ آ کر کے موجزات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اے محمد ہم تم پر ایمان لے گے صلی اللہ علیہ وسلم شرط یہ ہے کہ فلا فلاں دکھا دو فلا موجودہ دکھا دو جواب یہ دیا جا رہا ہے قد جاکم من ربکم منامیہ پالیا وہی اتنی شاندار طبی فرمایا گیا کہ حقیقت کو اگر آدمی دل کی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے تو اگر حقیقت اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائے تب بھی نہیں مانے گا وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت کو دل کی آنکھوں سے دیکھ کر مانو جس کو بصیرت کہتے ہیں اگر آدمی دل کی آنکھوں سے دیکھ کر کے کسی حقیقت کو تسلیم نہ کرے حقیقت اس کے سامنے بےحجاب ہو کر کے آ جائے تو سر کی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی حقیقت کو قبول نہیں کرے گا یہ قرآن حکیم کا بیان ہے یعنی حق کو دلائی کے ساتھ مانو نشانیوں کے ساتھ مانو نشانیاں تو بھری پڑی قد کچاکر عمر ربی کو تمہارے رب کی طرف سے نشانی آ چکی ہیں بصیرتیں آ چکی ہیں لہذا حقیقت کو تم دل کی آنکھوں سے دیکھ کر مانو نشانیوں سے مانو بینات سے مانو دلائل کی روشنی میں مانو سر کے آنکھوں سے اگر دیکھ لو تم مانو گے حقیقت کا ادراک دل کی آنکھوں سے ہونا چاہیے سر کی آنکھوں سے نہیں فمن اب سورا فوری نب سے اسی وجہ سے کہا گیا کہ ایسا ہوتا ہے کہ بعد لوگ حقیقت کو قبول نہیں کرتے ایسا کیوں ہوتا ہے بتایا گیا تامل ابسور والا کن تامل قروب الطیفی سر آنکھیں نہیں ہوتی سینوں میں جو دل ہے وہ اندھے ہو جاتے ہیں کتنے لوگ ہیں بڑے بڑے علما ہیں وہ جانتے ہی یہ بات غلط ہے لیکن اسی پر ٹکے ہوئے ایسا کیوں ہوتا ہے بتایا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ سینوں میں جو دل ہے وہ اندھے ہو جاتے ہیں اور دل جب اندھے ہو جائے تو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی آدمی مانتا نہیں حدیث دکھا یہ فلا حدیث موجود ہے یہ آپ تو اس کا الٹا کر رہے ہیں نہیں نہیں وہ حدیث اس کا مطلب تم سمجھے نہیں یہ حدیث ایسی ہے تو حدیث دیکھو دل کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں لہذا اگر آپ حدیث بھی دکھا دیجیے تو نہیں مانیں گے اللہ لہٰذا کتنی عجیب حقیقت سے انکشاف کیا گیا ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں اس کے بعد تبلیغ و دعوت کرنے والے نوجوانوں کے لیے اور مبلغین کے لیے اصول دیا جا رہا ہے کہ تبلیغ و دعوت کے جوش میں بے قابو ہو کر کے کہیں بحث و تکرار سے معاملہ آگے بڑھ کر کے گالیوں پر آ جائے یہ صحیح نہیں ہے ولا تصب اللہ دین امدور اللہ فیصب اللہ ادب بغیر علم جن سے آپ بحث کر رہے ہیں ان کے مابودوں کو آپ گالی مت دیں ان کے بڑوں کو آپ برا بھلا نہ کہیں اس لیے کہ آپ ان کے مابودوں کو اگر پورا بھلا کہیں گے ان کے بزرگوں کو پورا بھلا کہیں گے تو وہ الٹا اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے فیصب اللہ آدم پہ کہہ اللہ ہوں بلا علمتبار کو گالیاں بکنے لگیں گے لہٰذا جب بحث کرو کسی کو سمجھانے لگو کسی کے سامنے دعوت توحید پیش کرو تو تمہارا انداز بہت ہی سنجیدہ ہونا چاہیے سامنے والے کے معبود کو جس کو معبود مانتا ہے جس کو بڑا مانتا ہے ان کے بڑوں کی توہین مت کرو لیکن اس بات کا بھی خیال رہے کہ اتنے روادار بھی مت ہو جاؤ کہ حق کو حق اور باطل کو باطل نہ کہو ایک ہے گالی دینا اور ایک ہے یہ کہنا کہ یہ باطل ہے دونوں میں فرق ہے ایک ہے گالی دینا ایک الگ چیز ہے ایک ہے یہ کہ یہ چیز حق ہے یہ چیز باطل ہے یہ کہنا ضروری ہے گالی دینا الگ چیز ہے اور حق کو حق بتانا اور باطل کو باطل ثابت کرنا یہ دوسری چیز ہے آج وہی ہو رہا ہے کہ اگر قبر پرستوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی مرنے کے بعد اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھتے وہ نہ بنا سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے کہتے دیکھو یہ اولیاء کا گستاخ ہے اولیاء کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اس میں گستاخی کا پہلو کہاں سے آ گیا حقیقت کا اظہار ہے یہ گستاخی کا پہلو نہیں ہے اور پھر یہ سننے کے بعد وہابی لہابی اور نہ جانے کیا کیا پھر ابن تیمیہ کو گالیاں دینے لگتے محمد ابن ابل نجدی کو گالیاں دینے لگتے اور پھر مکہ اور مدینہ تمام کے تمام جگہوں کے جو حق پر ہے سب کو گالیاں دینے لگتے ہیں کہ یہ سب کے سب کو گستاخ اولیا ہے گستاخ علما ہے, ہے تو فلاں فلاں تو گالیاں مت دو لیکن حقیقت کا اظہار ضرور کرو بتا دو کہ یہ چیز حق ہے یہ چیز بات اللہ فیصب اللہ اس کے بعد ایک عجیب حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ آدمی حقیقت سامنے آ جانے کے بعد تس سے مس کیوں نہیں ہوتا اس کی ایک وجہ اور بتائی جا رہی ہے لِكُلِّ عَمَلَهُمْ ہر آدمی کے لیے ہر گروہ کے لیے اس کا عمل بڑا خوشنما دکھتا ہے چاہے وہ عمل کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو وہ عمل کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو اسے اچھا دکھتا ہے اگر اب اگر اس کے اوپر کوئی تنقید کرے تو بھن جاتا ہے ارے ہمارے موقف کے اوپر تنقید ہو رہی ہے اس لیے کہ وہ موقف اسے بڑا اچھا لگتا ہے اور اس کو خوشنما بنانے والا کون ہوتا ہے شیطان ہوتا ہے یہ گوبر کے اوپر سونے کا مولما کر دیتا ہے اندر گوبر رہتا ہے لیکن اوپر سونے کا مولما رہتا ہے یہ جو شرک ہے دنیا شرک کی طرف مائل کیوں ہے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب توحید انسانی فطرت ہے تو انسان اس فطرت کے اوپر باقی کیوں نہیں رہتا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ توحید فطرت ہونے کے باوجود کثیر تعداد مشرقین کی ہے جو فطرت سے ہٹ جاتے ہیں توحید جب فطرت ہے تو آدمی شرک کو قبول کیوں کرتا ہے اور شرک کرنے والوں کی تعداد تو زیادہ ہے اس کا جواب ہے کہ فطری طور پر انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جمیل بنایا ہے حسین بنایا ہے اور اس کی فطرت کے اندر یہ بات داخل ہے کہ کوئی خوبصورت چیز نظر آتی ہے تو اس کی طرف لپکتا ہے یہ انسان کی فطرت ہے خوبصورت چیز کی طرف لپکتا ہے ارے کسی بچے سے آپ پوچھ لیجئے کہ کون سی چیز اچھی ہے کون سی چیز بری ہے کون سی چیز تجھے اچھی لگ رہی ہے جو رنگین چیز دکھائی دے گی نا کہ یہی چیز اچھی ہے جس پر رنگ و رغن لگا ہوا ایسے ہی توحید اگرچہ فطرت ہے مشرقین کی تعداد اس وجہ سے زیادہ ہے کہ شرک کے اوپر شیطان نے ایسے ملمے چڑھا دیے اتنا خوبصورت بنا دیا ہے کہ آدمی کا دل بے قرار ہو کر کے اس کی طرف لپٹتا ہے دیکھیے آستانوں کے اوپر موسیقی زنا نغمے اور بعض بعد مذاہب تو صرف گانوں کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں عورتیں ناچتی ہیں بن سمر کر کے آتی ہیں اور دل خوبصورتی کی طرف زینت کی طرف بڑھتے ہیں بے قرار ہو کر کے تو بعض مذاہب کا پورا مدار گانوں کے اوپر ہے گانوں کے اوپر ٹکا ہوا ہے اور اسی طریقے سے ان کا پورا مذہب ڈانس کے اوپر ٹکا ہوا ہے اور آدمی اپنے نفس کی تسکین کے لیے بے قرار ہو کر کے حسن کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے شیتان کا یہی کام ہے اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جہاں بھی شیتان کے بہکانے کی بات آتی ہے وہاں زی کاف ضرور آتا ہے شیتان نے مزین کر دیا یہ مزین کرنا کیا ہوتا ہے زینت کا مطلب ہوتا ہے سنار دینا سمار دینا ایسی خراب چیز کو سمار کر کے پیش کر دیتا ہے کہ آدمی بے قرار ہو کر کے اس کی طرف بلا اختیار بڑھتا چلا جاتا ہے جب اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے شیطان کو رات درگاہ کیا تو اس نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ تم بلا آتی ہم ممبئی ایمان ہی مان شمائل بولے جدو اکثر ہم شاکرین تھی مجھے اس کی وجہ سے گمراہ کیا میں اس کو بھی چھوڑنے والا نہیں اس کی ضرورت کو بھی چھوڑنے والا نہیں اور وہی ہوا آدما ہوا کو جنت سے نکلوانے کا سبب وہی بنا جانتے ہیں اللہ نے منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا عجیب بات ہے اللہ نے منع کیا کہ پوری جنت کے اندر جاؤ رہو کھاؤ پیو پہنو کسی چیز کے اوپر قدگل نہیں ہے رکاوٹ نہیں ہے لیکن دیکھو اس درخت کے قریب مت جانا اب شیطان آتا ہے اسے معلوم ہے کہ اگر اس درخت کا پھل میں نے کھلا دیا ان دونوں کو تو یہ اللہ کے نافرمان ہو جائیں گے اور جنت سے نکال دیے جائیں گے اب کیسے کرنا کیسے ان کو کھلانا آتا ہے کیا بات ہے وہ کھا رہے کھا رہے خوب گھوم رہے جنت میں گھوم رہے اچھا کسی چیز کی رکاوٹ تو نہیں ہے بولے ہاں پوری جنت میں گھومنے کی کھانے پینے کی اجازت ہے صرف اس درخت کے طریقہ منع کیا گیا کہ بے وقوف ہو اس کی حقیقت میں تمہیں بتاتا ہوں اب دیکھو وہاں کہنے لگا کالا آدم ہل ادالا شجر سور تو آ کے آئے تھے اے آدم تم اس کی حقیقت سے ناواقف ہو وہ کوئی دوسری چیز ہے جس کا علم مجھے تم تو ابھی جمع جمع چار دن کے ہو میں تو برسوں سے کے ساتھ ہوں گھوما پھرا ہوں تم تو ابھی بنائے گئے ہو تم سے پہلے میں اس درخت کی حقیقت سے واقف ہوں اب آدم کا تجسس بہا انسان کی فطرت میں تجسس بھی ہے ہاں دیکھنا چاہیے کیا ہے یہ شجرت الخلد اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اس کا پھل جو کوئی کھا لے تو وہ جنت سے کبھی نہیں نکالا جائے گا دیکھو اس کو کہتے ہیں آنکھوں میں دھول جھونکنا اللہ تبارک درخت کے قریب مت جانا ہکال دیا جائے گا یاد ہے تم کو اب یہ کیا اُلٹا فلسفہ پڑا رہا ہے الٹی پٹی پڑھا رہا ہے کیا کہہ رہا ہے شجرت یہ ہمیشگی کا درخت ہے اگر تم نے اس کا پھل کھا لیا تو جنت سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے وہ ملکی لا ابلا اور ایسی بادشاہت تم کو جو کبھی پرانی ہوگی نہیں یار غلط بول بولے ہو تم ایسا کیسے ہو سکتا ہے لیکن تجسس بڑھ گیا ہے داما ڈول ہو گیا یا اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آدمی فطری طور پر حریص پیدا ہوا ہے فطری طور پر حریص ہے نعمت چھٹنی نہیں چاہیے زیادہ سے زیادہ ملنی چاہیے ہے نا ہر کی وجہ سے حضرت آدم کو پھنسا لے گیا اور جب یہ ڈاؤٹ فل ہوئے نہیں نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے ردہ چڑھایا وکاس خدا کی قسم یہی ہے دیکھو قسم کھا کر اب کہتے تھوڑا یہ تو قسم کھا رہا ہے اب شیتان نے دیکھا تو گرم لوہے کے اوپر آخری ہتھوڑا کیا میں تمہارا خیر خواہ خیر خواہ میں نے کر دی ہے اب تم مانو یا نہ مانو یہ گرم لوہے کے اوپر آخری چوٹ دیا سوڑے کی فد اللہ اللہ فرماتا ہے دونوں کو شیشے میں اتار لیا اس نے فد اللہ ہوما بے دھوکہ لے لیا اس کو اپنے جال میں دام تصویر میں لے لیا کہا کس رہے ہو گئے پل مزا کش جا رہا تھا بدت لہما سو گئے دونوں کے دونوں نے پھل کھا لیا جیسے پھل انہوں نے کھایا تیسے ہلے بہشتی دونوں کے بدن سے اتر گیا سزا وہی سے شروع ہو گئی آپ دیکھ ہیں جنت کے اندر کیسا آنکھوں میں دھول جھونک کر کے آیا ہے ہم لوگوں کو بہکانا اس کے لیے کیا مشکل ہے ایک سیدھی سادی چیز کو گھما پھرا کر کے کیسا دیکھو گلط ثابت کر دیا اس نے کیسی منتے کر کی؟ اللہ نے فرمایا لا تک کر بہادی شہجارا اس درخت کے قریب مت جانا اب آتا ہے کہتا ہے اس درخت کی حقیقت کو میں جانتا ہوں جمعہ جمعہ تم چار دن کے ابھی آئے ہو جنت کے اندر تمہیں کیا معلوم بڑھا بات تو ہے یہ تو بہت پہلے سے یہاں رہ رہا ہے اس درخت کے بارے میں بہت زیادہ جانتا ہوگا یہ کیا ہے بتایا اس نے شہزارت الخی لائے ڈاؤٹ کل تو قسم کھانے لگا اب جب اور ڈاؤٹ بڑھا تو کہنے لگا کہ خیر قاہی کہ میں نے انتہا کر دیا مانو یا نہ مانو میں تمہارا خیر کھا ہوں میں نے خیر خواہ کر دی اور کھلا دیا اور جنت سے نکلوا دیا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سورہ سبا کے اندر بتا دیا کہ یہ جو کہہ کر کے آیا تھا ولا تجدو اکثر شاکرین اکثر کو میں مواحد نہیں رہنے دوں گا یہ شاکرین کی تفسیر مفسرین نے مواہدین سے کی ہے اکثر کو میں مواحد نہیں رہنے دوں گا تو پہلے جب اس نے یہ بات کہی تھی اللہ کے سامنے اس کا یہ قول زن کے درجے میں تھا گمان کے درجے میں تھا لیکن اس نے محنت کی اب اس نے اپنے اس گمان کو سچ کر دکھایا سورہ سبا کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ صدقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ زُنَّهُ إِلَّ فَرِيقًا مِنَ ابلیس نے اپنے اس گمان کو سچ کر دکھایا تو سارے کے سارے لوگ اس کے پیچھے چل پڑے سوائے مومنوں کے ایک گروہ کو جو مودین کا گروہ ہے پوری دنیا اس کے پیچھے چل پڑی اور آج دیکھو شیطان کے مطمین کتنے ہیں اور مومنین کا کرو بڑا مختصر یہ تھا ساتویں پارے کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کے توفیق تھا فرمائے بآخر دعوانا الحمدللہ رب اللہ